الحمد رب العالمين والسلام علی سید اما بعد من بسم اللہ رب بالله و سلاۃ وسلم سید الله الرحمن الرحيم و والسلام عليك يا رسول اللہ و سلاۃ وسلام علیہ حبیب اللہ و سلام علیہ نبی اللہ علی و صحاب نور اللہ عقید نور مجسم شاہب علیم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا فرمان علی شان ہے جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرحبا مدنی چینل کے ناظم سلسلہ ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف اسلام وہ مذہب ہے کہ جو انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی کا قرب عطا فرماتا ہے اور اسلام کی صحیح تعلیمات پر چلتے ہوئے ایک مسلمان اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے ایمان ایک ایسا درخت ہے کہ جو ہر لمحہ پھل دیتا ہے اور اس درخت کے پھل کے جو سمرات ہیں وہ ایک مسلمان کی ساری زندگی میں نظر آتے ہیں وہ نمازوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرب سجود ہوتا ہے وہ بازاروں میں چلتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا وہ جب اپنے گھر والوں کے درمیان ہوتا ہے اور ان کے حقوق پورے کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی جو بیسک موٹیو ہوتا ہے اس کے پیچھے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے اس کا کھانا پینا اس کا کمانا خرچ کرنا یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہی کی طرف لے کر جاتی ہیں اور ایک سچا مسلمان جو ہے وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے اور جس چیز کو بھی وہ چھوڑتا ہے وہ اللہ تعالی کی رضا کی خاطر چھوڑتا ہے پچھلے سلسلے سے اگر ہم کنیکٹ کریں تو مفتی صاحب نے ایمان کے اثرات اور فوائد جو ہے وہ بتائے تھے کہ کس طرح ایمان کے جو اثرات ہیں وہ ایک مسلمان کی زندگی پر بہت گہرا اثر رکھتے ہیں اور اس مسلمان کو اللہ سبحانہ و تعالی کی قربت کی رفتوں اور بلندیوں کی طرف لے کر جاتے ہیں اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال اچھا مصطف ہم نے یہ ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ ایمان جو ہے اس کے سمارات ہیں فوائد ہیں تو اب بعض لوگ جو ہے وہ اس چیز کا بڑی شد و سے انکار کرتے ہیں ان کے نزدیک تو جو مذہب ہے جو دین ہے وہ تو انسان کو سست کر دیتا ہے بعض اس سے بھی آگے چلے گئے معذ اللہ انہوں نے مذہب کو ایک افیون افیم قرار دے دیا جو انسان کی عملی قوت کو ختم کر دیتی ہے اور انسان جو ہے وہ ناکارہ ہو جاتا ہے تو یہ سوچ کس حد تک ویلڈ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جملے تو بڑے مشہور ہیں اور بولے جاتے ہیں دین دشمن لوگ مذہب سے بیزار لوگ ادیان کا انکار کرنے والے ایسے جمع بولتے ہیں کہ مذہب انسان کی عملی قوتوں کو ختم کر دیتا ہے انسان کو سست کر دیتا ہے اور بھی اس سے ملتی جلتی بہت ساری چیزیں اس کے لیے میں یہ ارض کروں گا ایک میں مثال ارض کرتا ہوں یہ دو مثالیں بلکہ ارز کرتا ہوں. آپ نے وہ مثال یقیناً پڑھی ہوگی سنی ہوگی کہ چار اندوں کو پتا چلا کہ ہاتھی آیا بہت مشہور انہوں نے کہا کہ چلو دیکھنے چلتے ہیں کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے تو چاروں چلے گئے ایک نے اس کی سون پہ ہاتھ رکھا ایک نے اس کی جو ہے وہ ٹانگ پہ ہاتھ رکھا ایک نے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا ایک نے اس کی دم پہ ہاتھ رکھا واپس آنے کے بعد میں تجزیہ نگاری شروع ہو گئی آپس میں تجزیہ کرنا شروع کر دیا کہ یار ہاتھی کیسا ہوتا ہے تو ایک نے کہا یار ایسا پہاڑ جیسا ہوتا ہے دوسرے نے کہا تو پاگل ہے پہاڑ جیسا نہیں استون جیسا ہوتا ہے تیسرے نے کہا کہ نہیں وہ ایسا ہوتا ہے چوتھے نے کہا نہیں ایسا ہوتا ہے تو اب وہ چونکہ چاروں اندے تھے اور انہوں نے پورا ہاتھی دیکھا نہیں تھا اس لیے ان میں کوئی بھی ہاتھی کے بارے میں صحیح تجزیہ نہیں دے سکتا وہاں پر کوئی مینا آدمی آئے گا کوئی آنکھوں والا آئے گا نا تو وہ ان کو بتائے گا کہ آپ نے پارٹ دیکھے ہیں پورا ہاتھی نہیں دیکھا پورا ہاتھی ایسا ہوتا ہے اچھا دوسری مثال میں ارض کرتا ہوں کراچی شہر آپ رہتے ہیں یہاں پر آپ نے پورا کراچی شرک سے غرب تک ایسٹ یعنی ویسٹ بہت سارے علاقے دیکھے ہوں گے یہ سارے علاقے دیکھنے کے بعد آپ کو پتا جی کراچی کیسا ہے ٹھیک لیکن اگر ایک شخص پنجاب سے آئے ٹرین میں آئے ٹرین میں لانڈی سے کراچی شروع ہو گیا کینٹ تک آیا اور اسی ٹرین سے دوبارہ واپس چلا گیا اس کی نظر میں کراچی کیا ہے کچرا ہی کچرا ہے کراچی کچرا ہی کچرا ہے کراچی کچے مکانوں کا نام ہے کچے گھروں کا نام ہے گندے مندے میلے پچیلے کپڑے جس کی دیواروں پہ لٹکے ہوتے ہیں بچے ننگے درنگے کھیل رہے ہوتے ہیں اور جو وہ پانی کے گٹر کھلے ہیں نالیاں نالے یہ ایسے ہی پھرے ہوئے ہیں مکان ایک کے اوپر ایک چڑھا ہوا دوسرے کو اوپر تیسرا تیسرے کو اوپر چوتھا چڑھا ہوا ہے مچھروں کی حالت بھی پتلی ہے پرانے زمانے کے سپیکر لگے ہوئے ہیں گرنے والی مسجدیں ہیں ہر مکان کو دیکھ کے یوں لگ رہا کہ ابھی نیچے تشریف لا رہا ہے یہ اس بندے کا کراچی کے بارے میں تجزیہ ہوگا رائے ہوگی کہ جس نے کراچی کو صرف ٹرین میں بیٹھ کے دیکھا اور اسی اسٹیشن سے واپس چلا گیا اس نے کہا میں نے اتنا سارا کراچی دیکھا کہ لانڈی سے لے کر کینٹ تک کتنا ایریا بنتا ہے یعنی 20-25 کلو میٹر بیس 25 کلو میٹر کسی شہر کے دیکھ لینا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی اچھا لیکن اس کی یہ رائے سو فیصد غلط ہے وجہ یہ ہے کہ اس نے کراچی کی ایک پٹی دیکھی اور اب اس کی قسمت کہ اس نے سب سے ناقص پٹی دیکھی کہ جس کے دائیں بائیں ساری جو وہ تجاوزات اور اس طرح کی چیزیں لیکن اگر اسی کو ٹرین سے نکال کے تھوڑا سا اس طرف کو ڈیفینس کرپٹن کی طرف لے جائیں تو وہ حیرت کے مارے ہکا بکا ہو جائے گا کہ اگر وہ بندہ مثلا اوکاڑا سے آیا اور دکھا دیا اس کو آپ نے ڈیفینس کرپٹن تو اس کی تو حیرت کے مارے حالت خراب ہو جائے کہ یار اتنے اتنے بڑے گھر اتنے خوبصورت اتنے آلیشان سڑکیں اتنی جاندار شاندار کیا سمندر لہریں مار رہا ہے یہ وہ سب اچھا اب اگر وہ صرف یہ کہنا کہ کراچی اس اسکارا میں تو بھی غلط اب اس کو وہاں سے دوسرے علاقوں میں ملے جانا پڑے گا ٹھیک ہے اس کو جو یہ ہمارا گلشن بھی دکھا دے تو ساتھ میں جو وہ لیافت آباد بھی دکھا دیں تو عزیز آباد تو غریب آباد تو یہ لائنزیریا یہ سب دکھائے جب وہ سارے علاقے دیکھ لے گا نا پھر وہ پورا بتا سکتا ہے اور صحیح طریقے سے بتا سکتا ہے کہ کراچی کیا ہے کراچی کیسا شہر ہے اب نا کس مشاہدہ ناکس مشاہدہ نہ علم نا تجربہ بندے کو ناقص ہی رکھتا ہے اس کا تجزیہ ناقص ہوگا اس کی نگاہ ناقص ہوگی اس کا اندیا ناقص ہوگا اس کی رائے ناقص ہوگی اللہ بہت خوب مذہب کے بارے میں اس سے ایک ہزار گنا زیادہ یہی صورت حال ہے سبحان اللہ، بہت خوب بہت اچھی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مذہب انسان کو سست کر دیتا ہے یا جنہوں نے اس سے بڑھ کر گھٹیا جملہ بولا کہ مذہب افیم ہے اور جس طرح افیم انسان کو سلا دیتی ہے تو مذہب بھی انسان کو سلا دیتا ہے انہوں نے اپنے کسی پاس پڑوس کے اندر کوئی ایسا مذہب دیکھا ہوگا کہ جو انسانوں کو سلا دیتا ہے جو انسانوں کو ان کے اندر تحرک حرکت جذبہ ہمت ولولا جوش بلند ہمتی عالی حوصلگی پیدا نہیں کرتا انہوں نے اس دین کو دیکھا وہ اور جس خطے میں وہ رہے اور وہاں جو انہوں نے اپنے سرکل کے اندر اور اپنی سراؤنڈنگ کے اندر جس دین کو دیکھا اس کو دیکھ کے انہوں نے کہا کہ ہاتھی ایسا ہوتا ہے اللہ اس کو انہوں نے دیکھ کے کہا کہ جناب کراچی ایسا ہوتا ہے تو یہ جو ٹرین کے اندر بیٹھ کر کراچی کا جو ہے وہ بتانے والے ہیں اور یا جو اندے ہو کر ہاتھی کی ٹانگ پہ ہاتھ رکھ کے ہاتھی کا جسہ بتانے والے ہیں جیسے ان کی رائے باطل ہے مردود ہے غلط ہے اور خلاف حقیقت خلاف واقعہ ہے اسی طرح مذہب کو ناقص کہنے والے اور مذہب کو افیم یا افیون کہنے والوں کی رائے بھی اسی طرح باطل ہے مردود ہے غلط ہے خلاف حقیقت ہے اب دیگر مذاہب اس کا کیا جواب دیتے ہیں وہ دیگر مذاہب سلاتے ہیں یا اٹھاتے ہیں یا ان کا میٹر ہے اس کا میں تو جواب نہیں دوں گا میں تو اپنے اسلام کا جواب دوں گا جو میرا مذہب ہے جو میرا دین ہے اب ہمارا دین سلانے والا ہے یا جگانے والا ہے سلانے والا ہے یا جگانے والا ہے تو ہاتھ کنگن کو آرسی کیا پڑھے لکھے کو فارسی کیا آہ, بہت خوب ارض یہ ہے کہ اسلام جب آیا اور جس خطے میں آیا جن لوگوں میں آیا اس خطے کے ان لوگوں کی اسلام کے آنے سے پہلے کی حالت اور دنیا میں ان کا نام و نشان یا ان کی عظمت جو تھی یا نہیں تھی وہ دیکھ لے اور اسلام کے بعد وہ کہاں سے کہاں پہنچے اس کو دیکھ لیں بہت خوب بے شک بہت خوب تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا تو اسلام کی جب وہ تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ عرب کو تو جانتا ہی کوئی نہیں تھا اللہ اللہ یہ خطۂ عرب جو تھا دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں جو کسرات کی تھی کیسر کی تھی روم کی تھی فارس کی تھی تو دنیا میں نام تو ان سلطنتوں کے تھے مصر تھا روم تھا اور یہ عراق تھا یونان تھا یہ دنیا کے اندر نام جو تھے اس وقت تو ان کے تھے عرب کا یہ خطہ مکہ مکرمہ کچھ مذہبی لوگوں کو پتا تھا یا مکے کے تاجر جو بےچارے گھروں سے جاتے تھے اور شام وغیرہ میں کاروبار کرتے تھے ان کو پتا تھا کہ ادھر ایک شہر ہے چھوٹا سا جس کا نام مکہ ہے دس بارہ ہزار کی آبادی ہے اس کی دس بارہ ہزار کی آبادی ہے اچھا جی وہاں کوئی بادشاہ ہے اس خطے کا نہیں جی بادشاہ کوئی لی. کوئی جو وزیر ہی ہے نیجی وزیر بھی کوئی نہیں ہے. اچھا کوئی سب کا اجتماعی سردار ہے نہیں وہ بھی نہیں ہے. اچھا وہاں کوئی قانون ہے نہیں نجی قانون بھی نہیں وہاں کوئی منظم فوج ہے نہیں فوج بھی نہیں ہے وہاں کی کوئی بڑی مشہور چیز ہے نہیں جی وہ سوائے ایک کالے پتھروں کے گھر خانہ کعبہ کی دوسری کوئی چیز نہیں اچھا ان کا دنیا میں ایک ایسا کارنامہ ہے کہ دنیا والے ان کو بڑی وقت کی نگاہ سے دیکھتے نہیں جی ایسا کوئی کارنامہ نہیں اللہ اللہ اچھا ان کی کوئی ایسی بہادری ہے کہ رستم و اسفند یار جیسے جو تھے ان کے کارناموں کی طرح ان کے کارنامے نے جی ایسا اس خطے میں پیدا نہیں ہوا Allah, Allah. بہت خوب یہ ہے وہ خطہ اچھا جی وہاں کوئی بہت سونے چاندی کی کانے یا جواہرات یا زمرت یا نیلم یا اس طرح کی چیزیں نکل دی جی وہاں کچھ بھی نہیں نکلتا سبزہ تک نہیں وہ پہاڑی خالی ہے اچھا جی وہاں کے سیب بڑے مشہور ہیں کیلے بہت اچھے ہیں انگور بہت شاندار ہیں نہیں جی وہاں تو گھاس نہیں اگتی تو یہ انگور اور کیلے کہاں سے نکلیں گے تو بھائی وہ کیا خطہ ہے وہاں کے لوگ کس چیز کے اندر ماہر کسی خاص فن کے اندر ماہر ہوں نے بند بنا دی ہوں جیسے یمن کے اندر سدے معارف تھا قوم سبا نے بنایا ہوا تھا نہیں جی وہ بند تو کیا وہ بےچارے پانی کو ترستے ہیں وہاں تو ایک کنواں ہے آب زمزم کا وہاں سے پانی نکل آتا ہے باقی اللہ بارش کر دیتا اللہ اللہ خیر اچھا تو بہت بڑا مصنف ان کے اندر جس کی کتاب دنیا کے اندر ارست افلا ان کی طرح مشہور ہو تو نہیں جی ایسی کہاں سے بات ہو سکتی نہ کوئی فلسفی نہ کوئی وہاں کا پڑھا لکھا اچھا جی ساری قوم کی لٹریسی ریٹ بہت ہائی ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں نہیں جی ان کو تو لکھنا بھی نہیں آتا پڑھنا بھی نہیں آتا چند افراد ہیں پوری قوم کے اندر دس بارہ پندرہ بیس جن کو پڑھنا لکھنا آتا ہے یہ ہے وہ قوم اسلام سے پہلے یہ اسلام سے پہلے لیکن جب اسلام آیا سبح اللہ سبحال اللہ اب حاکم بھی یہ ہیں اب غالب بھی یہ ہیں اب فاتح بھی یہ ہیں اب فلسفی بھی یہ ہیں اب حتیم بھی یہ ہیں اب علوم کے مجرد بھی یہ ہیں اب دنیا کے اندر غلبہ پانے والے بھی یہ ہیں اب دنیا کو تہذیب سکھانے والے بھی یہ ہیں اب بڑی بڑی سلطنتوں کو پلٹنے والے بھی یہ ہیں اب دنیا کو علوم سے روشناس کرانے والے بھی یہ ہیں جن علوم کو لوگوں نے کبھی سنا نہیں تھا انہوں نے صرف سیکھے نہیں بلکہ ایجاد کر کے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیے کہ جب خبر چلتی ہے تو کیسے چلائی جاتی ہے سندوں کا سلسلہ کیا ہوتا ہے کسی ایک اتنی سی کتاب سے علوم کے دریا کیسے نکالے جاتے ہیں کس طرح ان کو آپس کے اندر مینج کیا جاتا ہے منظم کیا جاتا ہے کس انداز کے اندر ایک نظام حکومت بنایا جاتا ہے کس طرح اس نظام حکومت کی ایک ایک شے کو اتنے کھلے واضح تفصیلی انداز میں بیان کر دیا جاتا ہے کہ ارستو کیا ارستو کے پچھلے والے بھی اس طرح بیان نہیں کر پائے سبحان اللہ بہت بے شک یہ ہے اسلام کے آنے کے بعد سبحان اللہ مدرسے بن گئے علماء پیدا ہو گئے مسجدیں آباد ہیں وہ جناب گھر گھر کے اندر علم کے دریا بہ رہے ہیں ایسا علم ایسا حافظ ایسی ذہانت ایسی شاعری ایسے کمالات ایسا ایسا تقوی، اخلاقیات کہ جن کا نام و نشانی ہے تعالیٰ عنہ کہاں حضرت عبیدہ بن الجرا کہاں حضرت عمر بن العاص کہاں محمد بن قاسم کہاں جناب طارق اور کہاں موسا بن نصیر اور کہاں جناب وہ قطبہ اور کہاں حضرت عمر اور کہاں جو ہے وہ دیگر بڑے بڑے حسین شہیدنا میرے ماویہ ربی اللہ تعالیٰ کہاں بحری بیڑے بنانے والے بحری بیڑے بیچنے والے بحری بیڑے ایجاد کرنے والے دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں کو جھکا دینے والے اور ان سے الٹا ان سے ٹیکس لینے والے سبحان اللہ تو بتائیے کہ اسلام نے تو یہ کیا تھا یہ ہے اسلام دین ہے یہ اسلام مذہب ہے مطلق دین مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں میں صرف اسلام کا کہہ رہا ہوں کہ اسلام سلانے والا ہے یا جگانے والا ہے اسلام بٹھانے والا ہے یا اٹھانے والا ہے اسلام جو ہے وہ پست کرنے والا ہے یا بلندیاں دینے والا ہے تو یہ اسلام کا تحرک ہے یہ اسلام کا جو ہے اسلام کے اندر ایک جو ہے وہ ایک موٹیویشن ہے اس کے اندر ایک پاور ہے ایک انرجی ہے اس کے اندر کہ جو صرف اس زمانے کی دس سال پہلے کی ہسٹری اور بیس سال بعد کی ہسٹری کو دیکھ لیں دس سال پہلے کی بیس سال بعد کی ہسٹری کو دیکھ لیں اگر بیس پچیس تیس سال کے اندر اندر اتنا بڑا انقلاب کوئی مذہب پیدا کر سکتا ہے تو نمبر ایک تو یہ کہ دنیا میں وہ صرف اسلام ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اتنا متحرک ہو سکتا ہے تو صرف اسلام ہے تو اس نے عملی طور پہ وہ کر کے دکھایا اس نے عملی طور پہ وہ کر کے دکھایا تو یہ جو افیونچی ہیں جو افیون کی بات کرنے والے ہیں تو وہ بےچارے خود افیون کے نشے کے اندر ہوں گے کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ورنہ جو ہسٹری ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے وہ کچھ اور ہی کہہ رہی ہے وہ کچھ اور ہی کہہ رہی ہے اب یہ ہے اچھا پھر اس کے بعد ایک پوری لمبی تاریخ ہے سینکڑوں سال کی سینکڑوں سال کی تاریخ جب تک اسلام پر عمل رہا مسلمان غالب رہے جب تک اسلام پہ عمل رہا غالب رہے جب اسلام سے ہٹتے گئے دنیا کی لذتوں میں پڑھتے گئے باہمی مفادات کو ترجیح دیتے رہے اپنے ذاتی مفادات کو قومی مفادات پہ ترجیح دیتے گئے اتنا ہی پستی کے اندر جاتے گئے اتنا ہی پستی کے اندر جاتے گئے جب دین کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا نا کچھ نے کہا کہ ہم صرف عبادت کریں گے باقی یہ تجارت یہ ہماری نوکری یہ ہماری حکومت یہ نہیں دین کے تحت یہ ان معاملات کے اندر الروگ آزاد ہیں جس نے جو کرنا ہے وہ کرے جس نے جیسے تجارت کرنی ہے کرے مغرب کی تجارتی قوانین اپنا لیں یا حکومت کے جناب وہ کسی نکابلی کے جناب وہ اصول کو لے آئے لیکن اسلام کو بس جناب صرف عبادات کے اندر محدود کر دیا جائے جب یہ ہونے لگا تو پھر وہی وہ ہوا جس کا اللہ تعالی نے پہلے بتا دیا تھا افت مینا بباد و تق فرون کیا تم کتاب اللہ کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو اس کا نتیجہ کیا ہے اللہ تعالی نے بتا دیا فما جزاف اللہ خزین فی الحیاتی دنیا تو تم میں جو ایسا کرے کہ کتاب اللہ کے کچھ حصے کو مانے کچھ کو نہ مانے تو اس کا بدلہ کیا ہے اس کی سزا کیا ہے فرما دنیا کے اندر رسوائی دنیا میں ہی ذلت و ذلت و رسوائی ان کے ان کے اوپر مسلط کر دی جائے گی آخرت کا ضابطہ جو ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے تو اب دیکھ لے کہ مسلمانوں پہ اس وقت مجموعی طور پہ جو ہم ایک عالمی سطح پہ دیکھتے ہیں وہ زلط ہی دیکھتے ہیں وہ پستی دیکھتے ہیں وہ پیچھے ہوئے نظر آتے ہیں ان کا ایسی کوئی عظمت اور ایسا کوئی غلبہ نہیں ہے ان کا کوئی دنیا کے اندر بہت عزت کے ساتھ نام نہیں ہے وجہ کیا ہے وجہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا کہ جب کتاب اللہ کے کچھ حصے کو مانو گے کچھ کو نہیں مانو گے چند ایک چیزوں کو پورا دین قرار دے کے اور اس کے بعد باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ جب یہ کرو گے تو نتیجہ یہ ہوگا کئی ملکوں کے اندر آپ, آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا نمازوں کی ایسی کثرت ہے کہ جناب دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے نماز نہیں چھوڑیں گے لیکن بس صرف نماز ہی نہیں چھوڑیں گے باقی سب چھوڑیں گے نماز نہیں چھوڑتے لیکن باقی دین کا نام و نشان نہیں ہے باقی جو ہے اور جو دین کے جتنے احکام کی ایک پوری ڈیٹیل ہے حدیث کی کتابیں جس سے بھری پڑی ہیں قرآن پاک جس سے مملو ہے اور کتب فکر جو ہے اور نظام زندگی پر جو مسلمانوں کی کتابیں جس سے بھری پڑی ہیں ان کا دور دور تک نام و نشان نہیں اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو غلاموں کی طرح رکھا ہوتا ہے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں چلتی ہیں تو جب وہی والی حرکت کریں گے کچھ حصے کو کتاب اللہ کے مانیں گے اور کچھ کو نہیں مانیں گے تو پھر نتیجہ بھی وہی ہوگا جو وہاں پر بیان کر دیا گیا کہ فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں رسوائی آئے گی تو یہ جو مذہب کے حوالے سے کلام کرنے والے ہیں ہمارے تو سامنے مشاہدہ چلتا آ رہا ہے ہمارے سامنے تو سینکڑوں سالوں کا ایک مسلسل تسلسل نظر آ رہا ہے کہ جب تک مسلمانوں کی اکثریت دین پر عمل پیرا رہی اور جب تک اسلامی قوانین اور اسلامی نظام طرز زندگی جو ہے وہ مسلمانوں میں غالب رہا مسلمان بھی غالب رہے اور جب وہ اسلامی تعلیمات مسلمانوں کی زندگی میں دیگر جو ہے وہ تعلیمات سے غیر مسلم تعلیمات سے مغلوب ہو گئی تو مسلمان بھی مغلوب ہو گئے چینل کے ناظرین اسلام نے مسلمانوں کو کیا کیا دیا ہے اور جب تک مسلمان اسلام پر عمل پیرا رہے تو ان کا ڈنکا بچتا رہا اللہ اکبر خالد بن ولید حضرت امیر معاویہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق جنہوں نے اس دنیا کو منظم فوج کا نظام دیا جنہوں نے پولیس کا نظام دیا جنہوں نے ٹیکس کا نظام دیا جنہوں نے اور بہت سی چیزیں بنائی جو ان سے پہلے دنیا میں نہیں تھی سبحان اللہ وہ بوریا نشی جو رہتا تو مدینے میں تھا لیکن اس کے نام سے بڑے بڑے لوگ اپنے محلات میں کانپ جایا کرتے تھے اللہ اکبر وہ فاتح اسلام کہ جس نے اپنی زندگی میں سبحان اللہ اسلام کو دنیا کے کم و بیش ہر کونے تک پہنچا دیا اللہ اکبر تو یہ وہ ایمان کے ثمرات اور فوائد ہیں اور یہ وہ نتائج ہیں جو حقیقی اسلام پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہونے سے مسلمانوں کو حاصل ہوتے ہیں اچھا مصرب یہ تو اسلام کا حقیقی چہرہ ضمن ایک سوال ہے یہ ہے وہ اسلام کا حقیقی چہرہ یہ ہے وہ حقیقی رخ وہ یہ ہے وہ حقیقی فوائد و ثمرا تو یہ لوگوں کے سامنے کیوں نہیں ہے ایک ضمنی سوال ایک یہ چیز. دوسری چیز یہ کہ کیسے ہم ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے لائیں کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو ریل اسلام سے اصلی اسلام سے روشناس کروا سکیں دیکھیں یہ جو بات ہے نا کہ اسلام کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے نہیں ہے تو کافی حد تک اس میں حقیقت ہے وجہ یہ ہے کہ اسلام کا چہرہ لوگوں کے سامنے دو طرح آئے گا ایک تو اسلام وہ ہے جو تھیوری کی صورت میں ہے ایک وہ ہے جو پریکٹیکل کی صورت میں جو تھیوری کا اسلام ہے وہ وہ ہے جو کتابوں میں لکھا ہے جو قرآن پاک میں جو احادیث کے اندر اسلام اصل تو وہ ہے جو ان کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے بعد مسلمانوں کی عملی جو زندگی ہے لوگوں کی نظر میں وہ اسلام ہے دنیا کے اندر اب اس وقت تجزیہ کا طریقہ کیا ہے کہ لوگ کسی ملک میں جاتے ہیں یا کسی قوم میں جاتے ہیں اس میں گھومتے پھرتے ہیں اور لوگوں کے معمولات کا مشاہدہ کرتے ہیں ان کی شادیاں کیسی ہو رہی ہیں ان میں غمی کے موقع پر کیا رسومات کی جاتی ہیں یہ کاروبار کس انداز میں کرتے ہیں یہ سوتے کب ہیں اٹھتے کب ہیں جاگتے کب ہیں ان کی گیدرنگ کا انداز کیا ہوتا ہے تو لوگ جو ہے وہ جب لوگ اس طرح کسی قوم میں جاتے ہیں اور اس کے معمولات کا مشاہدہ کرتے ہیں اس کی نظر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس قوم کا کلچر یہ ہے ٹھیک ہے بہت ایسے ایسے ایسے ایسے بلکل ایسے ایسے ایسے بلکل ایسا بالکل ایس اچھا اب اس وقت دنیا جو ہے وہ دین کو بھی ایک کلچر تہذیب کے طور پہ لیتی ہے وہ اسے یہی کہتے ہیں دیٹس آ کلچر اینڈ سولہ اسلام کو وہ ایک سولہ کہتے ہیں اسلام کو اسلامی کلچر اسلام کو ایک کلچر کہتے ہیں کلچر جو ہے وہ کتابوں سے نہیں لوگ جا کے دیکھتے ہیں. وہ قوم کا مشاہدہ کرنے سے دیکھتے ہیں جب اسلام کو جو غیر مسلم ہیں جب وہ کلچر کے طور پہ لیتے ہیں اور جس طرح کلچر دنیا میں دیکھے جاتے ہیں اسی طرح اسلام کو بھی آبزرو اسی انداز میں کیا جاتا ہے تو پھر وہ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں Allah. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اسلام کا اسلام کیا ہے تو لہٰذا قرآن پڑھ کے دیکھیں بہت انٹرکچل لوگ اور ایک جو پڑھے لکھے لوگ فلسفی لوگ سے وہ قرآن پڑھیں گے وہ حدیثیں پڑھ لیں گے وہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پڑھیں گے کہ جو اصل ہمارے اسلام جس کے سامنے آئے گا لیکن جو عام لوگ ہیں ان میں ایسا کوئی تکلف نہیں کرے گا کہ وہ اپنے گھر کے اندر قرآن پاگ لے کے بیٹھ گئے اس کو پڑھنا شروع کر دے وہ کہے گا اچھا یار اگر آپ نے اسلام دیکھنا ہے نا تو کسی اسلامی ملک میں چلتے ہیں اس ملک میں جا کے دیکھیں گے اب وہ کوئی آ پاکستان اسلام کو دیکھنے کے لیے اور اس نے اسلام آباد سے شروع کر دیا اور کراچی تک آ گیا. اب وہ تو پورا جو لوگوں کے معمول دیکھے گا نا ان سارے معمولات کے بعد وہ اسلام کو جب ڈیفائن کرے گا اور جو करेगा کرے گا پیش کرے گا تو وہ جو اس نے مشاہدات کیے ہیں وہ اسی کو سامنے رکھ کے پیش کرے گا اگر تو اس کی بہت اچھی مہمان نوازی ہوئی تو وہ کہے گا یار اسلام بہت مہمان نواز دین ہے جو ہی. اور اگر اس کی کسی نے جیب کاٹ لی تو وہ کہے گا کہ یار یہ کچھ ایسے ہی ان کا سلسلہ ہے نہیں یہ ایسے ہی کچھ لوگ ہیں تو جو جو اس نے دیکھا اگر اس نے مسجدوں کو صاف ستھرا دیکھا گھروں کو صاف دیکھا سڑکوں کو صاف دیکھا گلیوں کو صاف دیکھا تو وہ کہے گا یار اسلامی کلچر جو ہے نا وہ صفائی کا ہے لیکن اگر اس نے گلیاں گندی دیکھی روڈ کے اوپر کھڈے دیکھے کون سڑک کے کنارے پر اس نے کوڑے کے ڈھیر دیکھے گٹر اس نے ابلے دیکھے وہ کہے گا یار یہ نا اسلامی کلچر ایسا ہی ہے کچھ دی? تو اسلام کا جو اسلام کا جو چہرہ لوگوں کے سامنے نگیٹو ہے اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک ہی شے ہے وہ ہے مسلمانوں کی غفلت والی زندگی اور مسلمانوں کا منفی طرز عمل غفلت والی زندگی اور منفی طرز عمل ہی سب سے بڑی وجہ ہے جو اسلام کو ڈیفیم کر دیتا ہے حالانکہ مسلمانوں کا عمل غلط ہے تو مسلمان بدنام ہو نا لیکن بدنام اسلام کو کر دیا جاتا ہے اسلام, اسلام کو مسلمان کے عمل سے جج نہیں کیا جائے گا اسلام کو مسلمان کے عمل سے جج نہیں کیا جائے گا اسلام کو اسلام کی تعلیم سے جج کیا جائے گا مسلمان کو مسلمان کے عمل سے جج کیا جائے گا تو جب یہ فرق نہیں رکھا جاتا نا تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کنفیوژن کریٹ کر دی جاتی ہے یا ایک مس کنسپشن کریٹ کر دیا جاتا ہے لوگوں کو کسدن جو ہے مس گائڈ کیا جاتا ہے مس لیڈ کیا جاتا ہے تو پروبلم یہاں پر آتا ہے تو جو لوگوں کے سامنے اسلام کا غلط چہرہ ہے اس کی وجہ مسلمانوں کی ایک اپنی عملی حالت ہے جو غافلانہ ہے جو ایک مسلمان کی زندگی کو جب عمل کے ساتھ بیان کرتی ہے تو وہ غلط بیان کرتی ہے ایک آدمی کسی قوم سے جو ہے وہ کچھ مال خریدتا ہے اور اس کو بڑا اچھا مال وہاں سے ملتا ہے اور ایک وہ کسی مسلمان سے خریدتا ہے تو اب سیب کے نیچے آلو اگر پڑے ہوئے اور اچھے آم کے نیچے گلے سڑے آم رکھے ہوئے اور چونسے کے نیچے جناب دوسرا گٹیا کے سامنے آم رکھا ہوا تو نتیجہ کیا ہوگا وہ کہے گا کہ مسلمان قوم دھوکے باز ہوتی ہے فراڈی ہوتی ہے اور وہ اس سے پھر اسلام کا چہرہ وہ اسی طرح کا بنائے گا تو ایک تو بہت بڑی وجہ مسلمانوں کا مجموعی طور پر دنیا بھر میں طرز عمل ہے حالانکہ اچھے مسلمانوں کی کمی نہیں ہوتی اچھے مسلمان بھی ابھی بھی ایسے ملیں گے کہ جس کو کہا جائے کہ زمین کا نمک جو وہ آ, بائبل کے الفاظ ہے زمین کا نب انجیل کے الفاظ زمین کا نبک یعنی اتنا زبردست عالی شان اور خوبصورت کردار ہوگا کہ دنیا پیش ہی نہ کر سکے اتنے خوبصورت کردار والے آپ کو مسلمانوں میں ملیں گے لیکن چونکہ وہ اقلی کلین ہے تعداد بہت تھوڑی ہے اور جو مجموعی طور پہ جو دوسرے ملکوں میں جانے والے اور جن کو لوگ دیکھتے ہیں وہ اکثریت دین سے دور ہے عمل سے غافل ہے اسلامی اخلاقیات ان کے اندر ہے نہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کا جو چہرہ ان کے سامنے ایک بن جاتے امیج مسلمان کی ان کے ذہن میں بنتی ہے وہ نیگیٹو بنتی وہ منفی بنتی ہے اور اسی امیج سے وہ اسلام کا امیج بنا دیتے کہ اسلامی ہے پھر اس کے ساتھ جو دہشت گردی اور اس طرح کے معاملات ہیں انہوں نے اوری سونے پہ سوگے والا کام کر دیا کہ انہوں نے بالکل ہی جو وہ بدنامی کی انتہا کو پہنچا دیا تو اب ایک تو چیز یہ ہے کہ عمل کے اعتبار سے جو ہے وہ بہتری ہو تو پھر اچھا تاثر جائے گا دوسرے نمبر پہ کیا ہے کہ مسلمان کو جو حکم تھا کہ تم نے اسلام کا سچا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے وہ جو حکم وہ اسلام کا سچا پیغام دوسروں تک پہنچانے کا حکم تھا اس پر عمل جو ہے نا ون پرسینٹ سے بھی نیچے پہنچ چکا ہے قرآن نے تو یہ فرمایا تھا کہ وہ قدالی کا جان نا کم امت و شہداس <النَّاس> کے یوں ہی ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ اور یہاں شہداء گواہ کے لفظ سے مراد ہوتا ہے حق کی گواہی دینے والے یعنی لوگوں کے سامنے حق بیان کرنے والے مبلغ تبلیغ کرنے والے دعوت دینے والے تو فرمایا کہ تم بہترین امت ہو تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں کے سامنے حق بیان کرنے والے ہو تو کتنے حق بیان کرنے والے کتنے کفار کو اسلام کی تعلیمات پہنچانے والے کتنے ان کے سامنے اسلام کا اصل چہرہ دکھانے والے کتنے ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھنے والے کتنے غیر مسلموں کو جا کے نبی پاک علیہ السلط کی اصل سچی سیرت دکھانے والے بتانے والے کتنے ہیں جو احادیث مبارکہ کی تعلیمات ان کے سامنے بیان کرنے والے کتنے ہیں جو اسلام کی اخلاقیات ان کے سامنے بتانے والے آپ غور کر لیں آپ کو بہت بہت ہی کم ملیں گے بہت کم ملیں گے اچھا پھر ہمیں حکم تھا کہ کنتم اخرجت للناس کہوفی و تنہو عن المنکر تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو تو یہ تو ہمارا وصف لازم کے طور پہ بیان کیا تھا کہ تم بہترین امت ہو اور اس بہتری کے اسباب میں ایک بڑا بنیادی سبب یہ ہے کہ تم لوگوں کو اچھی بات کا حکم دیتے ہو برائی سے منع کرتے ہو تم لیکھی کی دعوت دینے والے ہو ہمیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ ول تکوفن تمہیں ایک باقاعدہ ایسا گروہ ہونا چاہیے جو خیر کی طرف بلانے والا جو بھلائی کی طرح بلانے والا ہو جو معروف کا بھلائی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے تو دو جو چیزیں تھیں ایک یہ ہے کہ ہمیں اپنی عملی حالت وہ پیش کرنی تھی کہ جسے دیکھ کر ان کے پتا چلے کہ مسلمان یہ ہوتا ہے اسلام یہ ہوتا ہے اور دوسرا یہ تھا کہ ہمیں اپنی زبان سے اسلام کی وہ اصل اور سچی تعلیمات دوسروں کو پہنچانی تھی لیکن ہمارے یہاں تو دونوں چیزوں کے اندر ہی ہم فارغ بیٹھے ہوئے ہیں دونوں چیزوں کے اندر فقدان ہے دونوں کے اندر کمی ہے نہ عملی طور پر بحثیت مجموعی یا بحثیت اکثر مسلمانوں کا کردار ایسا ہے کہ لوگوں کو یہ اس لوگوں کو پتا چلے کہ اسلام کیا ہے مسلمان کیا ہوتا ہے اور نہ ہم دوسرے تک اپنے کے پیغام پہنچانے والے ہیں ہم تو ابھی یہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں یار فلاں زبان میں ترجمہ کرنے کے لیے مسلمان نہیں ہے تو اب کیا کریں ہماری کتنی کتابوں کے ترجمے جو ہے وہ دیگر زبانوں کے اندر موجود ہے قرآن پاک کا ترجمہ کتنی زبانوں کے اندر موجود ہے ابھی پچھلی صدی میں جا کے ہمارا جو ہے وہ قرآن پاک کا ترجمہ چند ایک زبانوں میں مزید ہوا ہے اور لیکن ابھی تک ہم تو انگلش کے اندر ہی ترجمے کو ابھی تک جو وہ روئے جا رہے ہوتے ہیں کہ یار اچھے سے اچھا کو ذرا جامع قسم کا ہو کو پراپر قسم کا ہو باقی جو اور زبانیں ہیں کو فرنچ ہے تو جرمن ہے تو جاپنیز ہے تو چائنیز ہے یہ ساری زبانیں ہیں تو ان کے اندر کب ترجمے آئیں گے اور ان کے اندر پھر کب اسلام کی تعلیمات کو جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کیا جائے گا اور کب پیش کیا جائے گا تو ہمارے ہاں عملی اعتبار سے بھی اسلام کا چہرہ دکھانے کے اندر جو ہے وہ کمی ہے کوتا ہے اور نیکی کی دعوت دینے کے اعتبار سے بھی ہے. ہم ابھی اس لیول تک نہیں پہنچے جو ریکوائرڈ بھی ہے اور جس کا حکم بھی ہے جس کا حکم بھی ہے کہ تم نے دین کے مبلغ بننا ہے تم نے حق کے گواہ بننا ہے تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا جو حقیقی چہرہ ہے وہ دوسروں کے سامنے نہیں آتا اچھا پھر اب یہ ہے کہ اسلام کا چہرہ صحیح طریقے سے پیش کرنا ہے تو دو چیزیں تو یہی ہیں جو میں نے عرض کر دی اور یہی بنیادی چیزیں کہ عمل درست ہو جائے اور پھر جو نیکی کی دعوت کا میدان ہے اگرچہ اس میں کوشش ضرور ہے لیکن وہ کوشش یوں کہہ لیں کہ جہاں پر کسی کی بھوک سو لکمے ہے وہاں پر ابھی ایک دو لکمے دیے جا رہے ہیں اٹھانوے لکموں سے دنیا جو وہ بھوکی ہی پھر رہی ہے محروم ہی ہے پھر اس کام کے اندر ایک اور دوسرا مسئلہ کیا ہوا کہ اب عمل والی صورت کے اندر چلے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب ضروری تھوڑی کہ عمل ہو تبھی ہم اسلام کی تبلیغ کریں بے عمل بھی کر سکتا ہے ویسے تو یہ آئیڈیا غلط ہے یعنی مسئلے کے اعتبار سے جواز اپنی جگہ ہے لیکن اگر اس کو بطور ایک ایک پوائنٹ کے لے لیا جائے کہ جناب ہم عمل نہیں کریں گے اور پھر تبلیغ کریں گے تو یہ اس کو اڈاپٹ کر لینا جو ہے نا وہ غلط ہے ٹھیک لیکن چلے ہم اسی کو کہہ لیں کہ ٹھیک ہے جی آپ عمل نہیں بھی کرتے تب بھی آپ تبلیغ کریں ہمارے ہاں اسلام کی دعوت پہنچانا نیکی کی دعوت دینے کا کام سمجھ لیا کہ یہ صرف جو جس نے درس نظامی کیا ہے جو مسجد میں امام ہے یا جو خطیب ہے یا جس نے صرف کوئی تنظیم بنائی ہوئی ہے بس اس کا کام ہے کہ اسلام کا جو نا وہ پیغام دے اور اسلام کی دعوت دے اور اس کے علاوہ کسی کی یہ ذمہ داری نہیں ہے بلکہ کچھ لوگوں نے تو الٹی ذمہ داری بنا لی ہے کہ جو دین کا کام کر کرے نا ان کی ٹانگیں کھینچنا ہماری ذمہ داری ہے ٹھیک ہے نا علما کے خلاف مولویوں کے خلاف مذہبی لوگوں کے خلاف دین داروں کے خلاف دینی کتابیں لکھنے والوں کے خلاف جو لوگ لکھتے ہیں بولتے ہیں تقریریں کرتے ہیں مباحثے کرتے ہیں تجزیے کرتے ہیں تو یہ تو بیسیکلی الٹ کر رہے نا یہ تو جو ذمہ داری تھی اس کی بجائے یہ دوسری ذمہ داری نبھا رہے ہیں جو ان کی طرف سے آنی چاہیے یہ جو غیر مسلموں کی طرف سے ہے کہ جو کرنے والے ان کی بھی ٹانگیں کھینچیں گے کہ ہمیں تمہیں بھی نہیں کرنے دیں گے بجائے اس کے سپورٹ کرے عزت کرے آنر دے ان کو اب جب یہ والا کام ہو گیا کہ دین کی تبلیغ نیکی کی دعوت کو منحصر کر دیا صرف اور صرف داڑھی والے پہ ٹوپی والے پہ امامی والے پہ اور مسجد کے امام پہ خطیب پہ اور بس مذہبی لوگوں پہ اس کے علاوہ کسی نے دین کا پیغام نہیں پہنچانا تو یوں کہہ لیں کہ 85% سے زیادہ جو اپنی فوج ہے وہ تو ہم نے ویسے ہی گھر بٹھا دی نا یعنی ہر مسلمان اسلام کا سپاہی ہے ہر مسلمان اسلام کا مبلح ہے خواہ وہ دیہات کے اندر کوئی ان پڑھ بوڑھی عورت وہ بھی اسلام اپنے بچے کو پہنچا رہی ہوتی ہے وہ بھی اپنے بچے کو دین سکھا رہی ہوتی ہے عقیدہ سکھا رہی ہوتی ہے اللہ کے بارے میں کیا عقیدے کیا ہیں آخرت کے بارے میں عقیدے کیا ہیں وہ بتا رہی ہوتی ہے تو وہ بھی اسلام پھیلا لیکن اگر اس کو بھی خاموش کرا دیا جائے گا اگر سکول کے ٹیچرز کو بھی بٹھا دیا جائے گا کہ تم نے علی بات تو پڑھانی ہے اسلام نہیں سکھانا اگر کالج یونیورسٹی کے اندر بھی یہی کر دیا جائے گا کہ تم نے شیکسوئر پڑھا دینا ہے لیکن اسلام کا نام نہیں لینا تم نے اپنے طلبہ کے اندر اسلام نہیں اتارنا دین نہیں اتارنا ان کے اندر اسلام کا جذبہ نہیں پیدا کرنا ان کو سیکولرزم لبرلزم اور جناب سارے ہی صحیح ہیں اس طرح کا ذہن دینا ہے تو پھر وہی ایٹی فائیو پرسینٹ سے زیادہ تو ہمارے سپائی جنا ویسے گھروں کے اندر بیٹھ کے حالانکہ ہر بندہ اپنے اعتبار سے اگر غور کرے تو دین کا کوئی نہ کوئی پہلو ایسا ہوتا ہے جسے وہ دوسروں کو پہنچا سکتا ہے اچھا پھر اگر پہنچا نہیں سکتا تو جو دین پہنچا رہے ہیں ان کے ساتھ وابستہ کر سکتا ہے جب فوج لڑتی ہے تو فوج یہ نہیں کرتی کہ ہر بندہ محاذ پہ کھڑا ہو کے جناب گانے لے کے کھڑا ہوتا ہے اس کے پیچھے اور ہوتے ہیں اس کے پیچھے ہوتے ہیں اس کے پیچھے ہوتے ہیں اس کے پیچھے ہوتے ہیں کوئی تو اسی کے اندر بیٹھا ہوا جنگ لڑ رہا ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے وہ سب سے زیادہ وہ لڑ رہا کہ وہ چلا رہا ہوتا ہے تو یوں شوبے ہیں جو شاعر ہے وہ اپنی شاعری کے ذریعے کیا کیا کر سکتا ہے سبحان اللہ, بے شک بہت خوبصورت شاعر جتنا اسلام کا پیغام پھیلا سکتا ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے بڑے بڑے بعض اوقات مبل کے لمبے لمبے بیانات ایک طرف خطبے ایک طرف اور شاعر کا ایک شیر ایک طرف بہت ہو, ہو. شاعر کی نظم ایک طرف اس کا ایک, کلام ایک طرف حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے شاعری تھے نا اور وہ جو محاذ شاعری والا تھا وہ انہوں نے سنبھالا ہوا تھا اور اس کے اندر انہوں نے اسلام کو غالب کر کے دکھایا جواب دے کے دکھائے ٹھیک ہے اچھا تو شاعر اگر یہ کام کرے اگر وہ اسلام کی خوبصورتی بیان کرتا ہے اگر وہ خدا کی محبت پیدا کرتا ہے اگر وہ نبی کی محبت پیدا کرتا ہے اگر وہ دین کی دینی شاعر کی محبت پیدا کرتا ہے اگر وہ اسلامی اخلاقیات کی محبت پیدا کرتا ہے اگر وہ صلاب صالحین صحابہ کرام تابعین اور یہ بڑے بڑے بزرگوں کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم کرتا ہے کہ یہ رشتہ بھی بندے کو علم اور عمل دونوں اعتبار سے فائدہ دیتا ہے دنیا آخرت دونوں جہانوں کے اندر فائدہ دیتا ہے تو اگر شاعر اس کو اپنا لے تو کیسے کیا کر سکتا ہے کتنے بڑے بڑے شعرا جو دنیاوی شعرا شمار کیے جاتے ہیں یعنی جن کو کوئی علامہ مفتی کوئی حضرت کملا پیر صاحب کوئی ایسے الفاظ نہیں ہے ان کے ناموں کے ساتھ لیکن ان کے اشعار آپ شاہ نامہ دیکھ لیں بہت خوب شاہ اسلام دیکھ لیں آپ اس طرح کی اور کتابیں دیکھ لیں آپ کو کتنی چیزیں اس طرح کی ملیں گی کہ وہ ان کی شاعری جو ہے وہ ایسا جذبہ پیدا کرنے والی اتنا جو ہے وہ اتنی تبدیلی اور انقلاب پیدا کرنے والی بلکہ شاعر کا تو انقلاب میں تقریباً سب سے بنیادی ہاتھ ہوتا ہے ہمیشہ شاعری کو انقلاب کے اندر یعنی قوم کے جو جمود کو توڑنے کے اندر بنیادی کردار ہوتا ہے ہمارا پاکستانی جو وہ شاعر کے شعروں سے بن گیا انہوں نے شعروں سے ہی دیا قوم کو ٹھیک اسی طرح اور کتنے ایسے ہیں کہ جنہوں نے وقتاً فوقتاً کیسے کیسے شیر کہے اور کیسے قوموں کو بیدار کیا کیسے قوموں کو انہوں نے کھڑا کر دیا تو شاعر ہے وہ اگر پارٹیسپیٹ کرے ذرا اسلام کی خدمت کے اندر تو وہ کیسے کیا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو صلاحیت دی ہے وہ صلاحیت تو یوں کہہ لیں کہ می می بند دا وہ تو کیسے کیا کر دے وہ اب اگر وہی لگا ہوا جناب تلو رخسار کے اندر اور جناب باغ بہار کے اندر اور گلو گلزار کے اندر تو اب یہ اس کی قسمت ہے اگر وہ اس کی جگہ ذرا گلزار اسلام کی بات کر لے تو اس کا جو اس کا اثر ہی کچھ اور ہے اس کی دنیا بھی بنے اس کی آخرت بھی بنے ٹھیک اچھا اسی طریقے سے جو فلسفی ہیں فلسفی جو ہے اس کا کامی دماغ کا استعمال ہے سوچنا ہے مقدمات کو ترتیب دینا ہے چینوں کو اپس میں جوڑنا ہے اشیاء کی حقیقتوں تک پہنچنا ہے اب اگر وہ الٹے فلسفے نہ پڑھے اور انہی کی ترغیب ترویج اور اشاعت اور پھیلانے اور پروموشن کے اندر نہ لگا رہے تو اگر وہ ذرا اسلام کو قرآن کو دین کو عالموں کی صحبت کے ساتھ پراپر طریقے سے سمجھے اور اس کے بعد یہی جو فلسفے جنہوں نے کفر دنیا کے اندر پھیلا دیا بڑی بڑی قوموں کے اندر کفر کی الہاد کی بحریت کی بدینی دینی کی لادینی کی وجہ فلسفہ ہے جی ایسا ہی ایسا ہی ہے دنیا کے اندر بڑے بڑے ممالک بڑے بڑے خطے بلکہ بر اعظم کے بر اعظم ان کا ستیہ ہو گیا ان کا دین ایمان ختم ہو گیا دہریت ان کے اندر آ گئی الحاد آ گیا, بے دینی آ گیا, دین سے دشمنی خدا کا انکار آ گیا, کیسے آیا جی فلسفہ یہ سارے ہیگل سیگل سارے جو ہے نا اسی طرح کے بحقل جہکل مل کے جناب انہوں نے کام خراب کر دیا سارا تو اگر ایک مسلمان فلسفی ہے اور وہ فلسفے کو اسلام کی خدمت میں استعمال کرتا ہے اور وہ ان فلسفوں کی جڑیں کاٹ دیتا ہے کہ جنہوں نے کروڑوں لوگوں کے دین و ایمان کو برباد کر دیا تو بتائیے اس سے بڑی دین کی خدمت کیا ہوگی بہت ہو بہت ہو ٹھیک ہے اسی طرح سائنس ہے. اس وقت الحاد اور بے دینی پھیلانے کے اندر سائنس کا بہت بڑا کی پر, سائنس کے ہتھیار کے طور پہ سائنس بتاتے خود تو غلط نہیں ہوتی سائنس تو آ نہیں بولتی کہ خدا کا انکار کر دو سائنس تو آ نہیں بولتی کہ یہ اسلام کی یہ چیز غلط ہے ہاں اس کو جو بیان کرنے والے وہ اس ہتھیار کو استعمال غلط کرتے ہیں وہی سائنس کہ جسے ایک عارف بلّہ ایک خدا کی معرفت اور پہچان رکھنے والا سچا مسلمان جس سائنس کو خدا تک پہنچنے کا سب سے بڑا ذریعہ سمجھتا ہے اسی سائنس کو کفار جو ہے اسلام کے خلاف سب سے بڑے ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں ہم جب پڑھتے ہیں کہ جناب یہ کائنات بہت بڑی ہے یہ ہماری زمین جو ہے نا یہ تو ذرہ ہے ذرہ ذرہ یہ تو ہماری یہ جو کہاں ہے یہ اس کے اندر ایک چھوٹی سی چیز ہے ہماری اس کہکشاں کے اندر اربوں ستارے اسٹارز ہیں اور دنیا کے اندر اربوں کہکشائیں ہیں اربوں کہکشائیں بلینز اور بلینس آف گلیکسیز اور ہر گلیکسی کے اندر بلینز آف اسٹارس اور اس کے ساتھ بھی یہ کائنات پھیل رہی ہے ہر لمحہ پھیل رہی ہے جب ہم اتنی وسعت سائنس کی یہ جو مشاہدات ہیں اس کو دیکھتے تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر ہماری زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے اللہ اکبر خدا کی کیسی شان ہے اللہ اللہ اتنی بڑی کائنات بنا دی اور اس میں ایسا اس کے اندر سسٹم رکھا ہے کہ ایک شہ ایک یو کہہ کہ ایک سینٹی میٹر کا لاکھواں حصہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہے اگر ہو تو کہاں سے کہاں نکل جائے اللہ اللہ بے شک یہی سائنس خدا پہ ایمان رکھنے والے کے ایمان کو اور مضبوط کر دیتی ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے وہ سارا دیکھ کے وہ کہتے کہ ان فی را نکل آیا تو یا تفک کروں لیکن اسی سائنس کو اس وقت دنیا میں دین کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار بنا کے استعمال کیا جاتا ہے دہلیت کے لیے الحاد کے لیے بے دینی کے لیے انسان کو بندر, بندر بندر بنا دیا اور اسی چکر کے اندر جو سارے دن کا انکار کر دیے تو اب ارد یہ ہے کہ اگر ایک سائنسدان اسلام کے لیے کام کرے ایک سائنسدان اگر اپنے سائنس کی بنیادوں پہ اسلام کی اور قرآن کی اور دین کی حقانیت کو بیان کر دیتا ہے الحمد للہ تو کتنے لاکھوں لوگوں کے دلوں کی دنیا بدل سکتا ہے بے شک تو یہ میں نے چا... استاد ہے استاد تو ہے ہی اس لیے کہ جناب اس کے سامنے تو اس کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ میٹیریل ہے جس کو اس نے ڈھالنا ہے جس جس کو جس جس طرح مولڈ کرنا ہے جس ش... ش... ش... شیپ کے اندر مولڈ کرنا ہے وہ کر سکتا ہے تو وہ تو کیا سے کیا کر سکتا ہے لیکن اگر وہ ہی اس کو ال... الٹیاں پٹیاں پت... پڑھا رہا ہو اور اس کو سوائے جناب بے دینوں کے لا دین فلسفوں کے اور کچھ پڑھا ہی نہیں رہا یا بے حیائیاں دیکھ رہا ہے اور اس کو وہ کہہ رہا ہے تو اب اگر وہ بھائی صاحب یہ والے بھاشن دے رہے ہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا تو ایک استاد جو ہے وہ تو وہ تو ویسے قوم کا میمار ہوتا ہے استاد کو تو کہا ہی ہے نا قوم کا میمار ہے اب میماری اگر بلڈنگ تباہ کرنے پہ تلا ہوا اور اینٹے ٹیڑھی رکھنے پہ لگ جائے تو تاس ریا میر اب دیوار کچھ ساتویں آسمان تک بھی دیوار ٹیڑھی جائے گی اگر میمار صاحب نے جو ہے وہ اینٹیں غلط رکھی ہیں تو جو استاد دین کی خدمت کر سکتا ہے اسلام کی خدمت کر سکتا ہے وہ تو چینی کچھ اور ہے صبح تو یہ میں آپ کو چند ایک مثالیں دے رہا ہوں کہ جب دین کے پیغام کو اور دین کے اصل چہرہ دکھانے کو اور دین کی تبلیغ کو اور دین کی تعلیم کو اور دین کی خدمت کو جب منحصر کر دیا کہ یہ صرف مولویوں کا کام ہے یہ صرف علماء کا کام ہے یہ صرف خطیب و اماموں کا کام ہے دین کی جو تعلیمات کی تفصیل ہے وہ تو ضرور علما ہی بیان کریں گے جس نے دین پڑا وہی وہ بیان کرے گا اس کو پروفیسر نہیں بیان کر سکتا جس نے دین نہیں پڑھا ہوا پروفیسر نے اردو پڑھی تو اردو بیان کرے گا نا دین تو نہیں بیان کرے گا اور وہ جغرافیے کا اگر وہ پروفیسر ہے تو وہ جغرافیا بیان کر سکتا ہے وہ دینی بیان کر سکتا لیکن اس سے ہٹ کر بھی تو ذرائع ہیں طریقے ہیں اس سے ہٹ کر بھی تو بہت سارے راستے کہ جذبہ ہو دل کے اندر کیا مجھے اسلام کا حقیقی روپ جو ہے نا نکھرا ہوا خوبصورت سنہرا چاند سے زیادہ حسین یہ مجھے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے تو پھر اس کے لیے اللہ تعالی راستے کھول دے گا اللہ تعالی اس کے دل و دماغ میں بہت ساری چیزیں ڈال دے گا پھر اسلام کو آپ دیکھیں کس انداز کے اندر پیش کیا جاتا ہے تو یہ وہ چند ایک چیزیں جو میں آپ کو کر رہا ہوں کہ اسلام کا چہرہ حقیقی چہرہ لوگوں کے سامنے کیوں نہیں ہے اور اس کو لانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اس کو لانے کے لیے ہر بندہ جو ہے وہ, وہ ہر بندہ پارٹیسپیٹ کرے گا ہر بندہ حصہ لے گا ہر بندہ اپنی صلاحیت کو لگائے گا پھر دیکھیں اب اسلام کا پیغام کیسے جائے ہیں مددی چینل کے ناظرین اللہ اکبر اسلام کا جو حقیقی رخ ہے حقیقی چہرہ ہے جو کہ ابھی تک لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے اس کو لانے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو سنوار لیں سیلفٹیفکیشن اور اس کے بعد جو ہے دوسروں تک بھی اس حقیقی چہرے کو اور اسلام کے اس اصل حسن کو پہنچائے رخ اور چہرے کو پہنچائے اور دعوت اسلامی بھی اسی بات کا درس دیتی ہے ہمارا تو مشن ہی یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے اللہ حکبر تو تبلیغ لوگوں تک دین کو پہنچانا یہ بھی ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے اگر ہم اسلام کو دوسرے لوگوں تک صحیح طریقے سے پہنچانا چاہتے ہیں تو ہم اسلام کی صحیح طریقے سے احسن طریقے سے تبلیغ کریں آپ کسی بھی کیپیسٹی میں کام کر رہے ہیں کہیں بھی کام کر رہے ہیں بحثیت مسلمان دین کے کچھ پہلو تو ایسے ہوں گے کہ جن کو آپ بطریق احسن اچھے طریقے سے دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں آپ نہیں جانتے کہ آپ کی کہی ہوئی ایک بات جو بظاہر معمولی ہے سامنے والے کی زندگی بدل دے گی اور اسے اسلام کے دامن سے وابستہ کر دے گی وہ سب آخر میں پوچھنا چاہوں گا تبلیغ کی آپ نے بات کی اگر مختصر سوال ہو تو فرض واجب یا مستحب یہ جو تبلیغ ہے یہ جو دین کا دوسروں تک پہنچانا ہے کیا یہ ہمارے لیے فرض ہے واجب ہے یا مستحب ہے یہ کیا ہے شرعی نقطۂ دیکھیں نیکی کی دعوت جو ہے دعوت ال الخیر کا لفظ جو قرآن پاک ہے اندر اس کے اندر ول تک مین کم امت اونا دعوت ال الخیر اسی کا آسان اردو ترجمہ نیکی کی دعوت نیکی کی دعوت کا جو کام ہے اس کی کئی حیثیتیں ایک تو ہے کہ بحثیت امت امت کے لیے یہ فرد کفایہ ہے امت پر امت مسلمہ پر یہ فرد ہے فرد کفایہ کا مطلب کیا ہے وہ اور وہ اسی آئے سے ثابت ہے جو فرما ون کم امت اونا خیر <الْخَيْر> تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو نیکی کی دعوت دے جو خیر کی دعوت دے بلائے فرد کفایات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنے لوگ وہ کام کریں کہ جو مقصد کو پورا کرنے کے لیے کافی ہو جائے ٹھیک ہے کفایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کافی ہو جائے اتنے لوگ وہ کام کریں کہ وہ جو مقصود ہے وہ پورا ہو جائے اس کو کافی ہو جائے اب اسلام کا پیغام پہنچانا نیکی کی دعوت دینا اس میں اتنے لوگ مشغول ہوں مصروف ہوں اپنا وقت دیں اپنی زندگیاں دیں کہ جس سے دنیا تک اسلام کا سچا پیغام پراپر طریقے سے پہنچ جائے یہ مسلمانوں پہ مجموعی طور پہ فرض کفایا ہے اگر اتنی بڑی تعداد غافلوں کے بیٹھ جائے اور محض چند ایک لوگ یہ کام کریں کہ جس سے لوگوں تک یہ پیغام نہ پہنچے تو پھر سارے گناہ گار ہوں گے پھر سارے گناہ گار ہوں گے لہٰذا یہ تو ہے ایک اجمالی حکم پھر ایک اس کے ساتھ ایک دوسرا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے ایک ہے نیکی کی دعوت اور ایک ہے برائی سے منع کرنا اسے دوسرے الفاظ میں امروف و نہ یون انل منکر کہتے ہیں نا برائی سے منع کرنا برائی سے منع کرنے کے اندر بھی بہت ساری صورتیں وہ بھی فرد کفایہ کی صورت بھی ہے کہ برائیوں سے منع کرنے کے لیے اتنا اہتمام و انتظام ہو کہ لوگوں کو برائی کے بارے میں اویئرنیس ملے انہیں ان سے بچنے کی ترغیب ملے کہ ہم نے بچنا ہے اس سے اب وہ حکومت کے لیے جدا گانا لازم ہوتا ہے کہ حکومت ایسے محکمے قائم کرے کہ جس میں لوگوں کو برائی سے روکنے کا اہتمام ہو ٹھیک وہ چوری ڈکیتی بھی روکے گی تو وہ بدکاری اور شراب بھی روکے گی جو اسلامی حکومت ہے اس کے تو فرائض کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں کہ اسلامی شاعر کا تحفظ کرے اور اسلام کے احکام پہ عمل کروائے اس سے نیچے یہ ہوتا ہے کہ ذاتی حد تک مثلا میں اپنی ذات آپ اپنی ذات کے اعتبار سے اگر پوچھیں اور لوگ اپنے اپنے اعتبار سے دیکھیں تو پھر یہ ہوگا کہ جہاں پر ہمیں یہ پتہ ہے کہ فلاں شخص ایک برائی کا مرتکب ہے وہ برائی کر رہا ہے اور ہم اسے جا کے سمجھائیں گے تو اس برائی سے باز آ جائے گا ایسی صورت میں ہم پہ فرض ہوگا کہ ہم اسے جا کے سمجھائیں ایک شخص ہے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے انہیں دکھ پہنچاتا ہے تکلیف دیتا ہے ہمیں یہ معلوم ہے کہ اگر ہم اسے سمجھائیں گے تو یہ باز آ جائے گا جب اس کا ذنع غالب ہے کہ یہ باز آ جائے گا تو اب ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو سمجھائیں ایک آدمی شراب پیتا ہے ایک آدمی کسی عادت بد کا شکار ہے بدکاری میں بد نگاہی کے اندر ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے سمجھانے سے یہ سمجھ جائے گا تو پھر ہم پر لازم ہوگا کہ ہم اسے سمجھائیں اور اگر یہ ہے کہ نہیں مانے گا یا پتہ نہیں مانے گا یا نہیں مانے گا تو اس صورت کے اندر ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم اسے برائی سے منع کریں ہم سمجھائیں جب ہم یہ سمجھ کے کسی کو برائی سے روکنا چھوڑ دیتے ہیں نا کہ یہ نہیں مانے گا تو پھر وہ جو تھوڑا بہت اس نے رکنا ہوتا ہے سے بھی جاتا ہے اسے بھی جاتا ہے جب برائی کی روک ٹوک جاری رہتی ہے تو وہ برائی اس کے آگے ایک بند رہتا ہے رزس ہوتا رہتا ہے مزاحمت ہوتی رہتی ہے رکاوٹ آتی رہتی ہے لیکن جب آپ نے سارے بیرئر اٹھا دیے اور کہا کہ جاؤ جیسے مرضی کرو اب اس کو نہ روکنے والا آہستہ آہستہ برائی کا عادی ہو کے اذا ادا فات حیا ففال معاشیتا کے درجے میں پہنچ جائے گا اللہ اللہ کہ پھر جب کوئی اس کو روکنے والا ہی نہیں ہوگا اب وہ جو برائی پہلے چھپ کے کرتا تھا اب وہ ذرا تھوڑا سا لوگوں کو دیکھ کے کرے گا دو چار بندے دیکھ رہے ہیں نا زیادہ نہیں دیکھ رہے پھر جب وہ اس کو وہاں بھی کوئی نہیں روکے گا تو پھر وہ سو بندوں کے سامنے بھی کرے گا ہاں یہ کہے گا کہ یار ذرا موزین کے سامنے نہیں کروں نا جو ذرا بزرگ ہیں بڑے لوگ ہیں ان کے سامنے نہ کروں لیکن جب سو بندوں کے سامنے کرے گا اور کوئی اس کو نہیں روکے گا تو پھر وہ بالکل کھل جائے گا پھر اس کو چھوٹے بڑے سب کی حیا ختم پھر اس کو سب کا لحاظ مروبت ختم پھر اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جہاں وہ کہاں وہ برائی کر رہا ہے اور کیا برائی کر رہا ہے برائی کبھی آپ نے دیکھی ہے کہ ایسا ہو کہ ایک قوم رات کے وقت جب سوئی تھی تو بڑی با کردار اور بڑی اچھی اور با حیا اور شرم و لحاظ اور مربت والی اور اچھے اخلاق والی تھی اور صبح بیدار ہوتے ساتھ ہی شرم و حیا بھی گئی اخلاق بھی گئے تقوا بھی گیا کردار بھی گیا سب کچھ ان کا ختم ہو گیا ایسا, ایسا, نہیں ہوتا ایسا پوری تاریخ انسانیت کے اندر نے کبھی ہوا ہوگا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک نہیں ہوا اور قیامت تک نہیں ہوگا ہوتا یہی ہے کہ برائی آہستہ آہستہ پھیلتی ہے قوم کے اندر کچھ لوگ برائی کرتے ہیں وہ برائی پھیلنا شروع ہوتی ہے دوسرے اس کو منع نہیں کرتے کچھ لوگ برائی کرتے کوئی منع نہیں کرتے یا پہلے سختی سے منع کرتے آہستہ آہستہ نرم پڑ جاتے ہیں پھر وہ ذرا برائی زیادہ ہو جاتی ہے زیادہ افراد اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں منع کرنے والے اور تھوڑے ہو جاتے ہیں پھر بہت زیادہ برائی کی جاتی ہے منع کرنے والے خاموش ہو جاتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ کھلم کھلا قوم کے اندر پھیل جاتی ہے تو پھر یہ وہ سوراخ ہوتا ہے جو اس کشتی کے اندر کر دیا جاتا ہے جس میں ہم خود بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر وہ نہیں ڈوبتے وہ تنہا نہیں ڈوبتے پھر ہم بھی ساتھ ہی ڈوبتے ہیں تو یہ جو برائی سے منع کرنے والا کام ہے اسے یہ ضرور ہے اس کے ساتھ شرعیہ حکام ہیں کہ یہ فرد ہے فرد کفایہ ہے فرد عین ہے واجب ہے لیکن جو اسلامی سپرٹ ہے جو اسلامی اسپرٹ ہے وہ یہ ہے کہ گردن بھی کٹ جائے تو یہ کام کرنا ہے اللہ جی آخر امام احمد بن حمبر رضی اللہ تعالیٰ کوڑے کھا کر بھی کہتے رہے کہ قرآن خدا کا کلام ہے مخلوق نہیں ٹھیک بہت تو انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ بھائی جب لوگ مان ہی رہے تو یہ کام کا ٹینشن ہے میں ایسے ہی لگا ہوا ہوں اس کے اوپر نہیں انہوں نے کوڑے کھا کر بھی وہ جو حق کا اعلان تھا وہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے امام المسلمین بنا دیا شیخ الاسلامی والمسلمین بنا دیا رہتی دنیا تک ان کا تذکرہ جو وہ زندہ کر دیا جاری کر دیا فل قرونی الگ کا مشاہدہ کروا دیا سبحان اللہ ٹھیک ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کوڑے کھاتے رہے زہر دے دیا گیا لیکن وہ جو حق بات اس کے اوپر ڈٹے رہے تو یہ جو حق کا اعلان ہے اس کو جب اس کیٹگری میں رکھ کے اگر سوچنا شروع کر دیں گے نا کہ میرے اوپر فرد بھی ہے یا نہیں واجب بھی ہے یا نہیں تو پھر پرابلم ہو جائے گی ہاں جہاں فرد کو اس اعتبار سے ضرور دیکھیں کہ یار اگر محبوب الرد میں گناہ گارنا اسے ترک کرنے کی وجہ سے لیکن وہ جو مستحب اور افضل وغیرہ کے درجے ہیں نا اگر ان کو اس اعتبار سے دیکھنا شروع کر دیں گے نا تو پھر آہستہ آہستہ برائی سے روکنا ختم کر دیں گے روک چھوڑ دیں گے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر برائی ہی برائی ہوگی پھر اچھائی جو ہے نا وہ بوسے کے ڈھیر سے سوئی تلاش کرنے کے برابر ہو جائے گی اللہ حکبر تبلیغ جو ہے وہ فرض کفایا ہے نیکی کی دعوت پہنچانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور نیکی کی دعوت اور برائی سے روکنا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ساتھ مسلمان قوم کا مستقبل وابستہ ہے نیکی کی دعوت دیتے جائیں اور ترقی کے زینے طے کرتے جائیں برائی سے منع کرتے جائیں اور اپنی قوم کو عروج کی طرف چڑھتے ہوئے دیکھتے چلے جائیں اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو ہمیں سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم